بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم احضر وهو يصلي على رسوله الكريم أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جا بالحسن فله عشر امصالحه ومن جاء بالسیئة فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يجزنون فقال عزوجل کما ورد في صورة القصص من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسیئة فلا يجزن لسین عمل السیئات إلا بما كانوا يعملون وقال عز وجل كما ورد في سوره اف من عمل سيئتا فلا يجزى الا بمثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم وعاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همم بحسنه فلم يعملها كتبها كتب الله عنده حسنه كاملا وإن همم الله عنده عشر حسنات الى سبع مئات ضعفين الى اضعاف كثيره وإن فلم يعملها الله عنده حسنه كامله وإن همم الله سيئه واحده رواه الامام البخاري والامام مسلم رحمهم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اور بعین نوی کی حدیث نمبر سینتیس ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے یہ حدیث مبارکہ بندوں پر اللہ تعالی کی رحمت و رافت کی عظیم ترین مذہب ہے اور جو مضمون اس میں آیا ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا اسی لیے میں نے پہلے تین آیتیں تلاوت کی ہیں پہلے ان کے ترجمے پر نظر ڈالنے سورہ سورم کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ ہے منجابل حسنت فلح اشر و جو کوئی کسی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا دس گنا اجن ہوگا سو روپے اللہ کے راہ میں دیا ہے تو ایک ہزار کیا آپ اللہ کی طرف سے حقدار وہ منجاب سیت ہے اس کے برکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا فلا یوز اللہ فلاح تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کی اس نے برائی کی ہے کسی کے آپ نے دس روپے میں خیانت کی ہے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی, طرح سے گا. یعنی کی اللہ تعالیٰ طرف سے ملے گی یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا کر لے کتنا بڑھائیں گے یا ابھی اور آگے آ جائے گا اس حدیث میں دس مرتبہ دس گنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کاجر و ثواب بندے کو ملتا ہے جبکہ بدی کا بس اتنا ہی جتنا کہ وہ امن اس نے کیا ہے اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی دوسری آیت ہے سورت القصص کی آیت نمبر 84 من منہ جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اب یہاں گنتی نہیں بتائی دس یا سات سو گنتی نہیں وہ منجاب فلاح السیات اللہ کارو اور جو کسی بنی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کی سزا اسی کے قدر ہو تیسری آیت سورہ غافر کی ہے بن عاملہ صحیح جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی کا ہے فلازا جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنا جتنی اس نے بدی کی ہے من او اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے مرد ہو خا عورت مومنن اور وہ مومن کی کا کام کرتا ہے مشرق بھی کرتا ہے لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی مومن ہونا شرط ہے اللہ کو مانتے ہو یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب اس کا دس نمبر دو ہے یہ حکم قبل من آمن الاخر پھر وہ بہت سے نیکیوں کے تذکرہ ہے لیکن پہلی شرط ہے, وہ ایمان ہے کیونکہ ایمان جو ہے اس حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے آپ نیکی کرنے کس لیے اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی یا کچھ دنیا کے کوئی اس کے اندر مقصد ہے ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسی سے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے تو یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے اور نمبر دو آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت بس ٹھیک ہے تجارت بھی جائز ہے جائز طریقے سے کرو حرام تو نہیں ہے لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں ہے نفی ہو جائے مغرب یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف وَلَاكِنَّ الْبِرَّ آمَرَ وَالْيَوْمِ الْآخرِ وَالْكِتَ وَالْكِتَ پھر ہے نیک ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن اس پر یہ عظیم قرآن آیا تھے یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو متعرہ قرآن حکیم کا منتخب صاحب ہے اس کا دوسرا درس ہے اہم قرآن بارحال یہاں فرمایا من عمل سیئتن فلا يجزا الہم اسلام ومن عمل صالح من ذکر او انسا وہو مومن فاولاک یدخلون جنت يرزقون فیہا بغیر حساب تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورہ ہوگا وہ دس گنا سات سو گنا اس کو چھوڑو اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں جو ان کے لیے جنت میں یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمت کا جن کا ذکر قرآن میں یہ اصل میں جسے جس عربی میں کہتے ہیں نوزل یہ نزل ہے وہ چیزیں جو ہمیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی وہاں عام دیا جائے عام تو ہم کھاتے تھے دنیا میں بھی کھاتے تھے اس عام کی جو نظر ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آپ تو نعمتیں وہی ہوں گی لیکن یہ نزل ہے نزل کسے کہتے ہیں غربی زبان میں نزیر کہتے ہیں نزل یزلو اترنا جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا گھوڑے پر چڑھتا اس سے اترے گا اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا کار کار پر آیا کار سے اترے گا نزیل ہے اب یہ تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق کوئی ٹھنڈا کوئی گرم وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دے گا اس کو کہتے نزل جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کرتے اب وہ آپ کے یہاں مقیم ہو گیا اب وہ غیف ہے زیف بیمان یہ ضیافت جو ہونی ہے علیہ جنت کی یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حدیث میں آیا مالا رات بلا اردن ال سمیٹ وماں خطرہ اعلی کن بے بشر یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہو تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے اس کی بھی کیا اس کی توجہ ہے عقلی وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو رو کے رکھا یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے یہ حرام ہے میں تو نہیں لے سکتا میرا دل تو چاہتا ہے حرام رو کے رکھا یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں کل من ہر رمضت اللہ اخرجہ نے رسک اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ یہ پھل کس کے لیے دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے لیے پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کہاں آپ خرید کر کھا سکیں گے آپ وہ تو دو وقت کی روٹی مل جائے بہت بنی تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے اس کی وجہ سے محروم اب اس کا منطقی طور پر بدلا یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل جائے لاجک میں رہ تم دنیا میں نعمتوں سے محروم رہے تھے نا تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اسے استفادہ کر سکتے کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے کون نہیں چاہتا لیکن نہیں ایک شخص کی کمائی کر رہا کیسے دے دے کیسے کھائے گا کیسے کھلائے گا تو اب یہ جو ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا باتیں قرآن کرتا ہے یہ شرابندہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار گار غلمان ہوں گے یہ کیا چیز ہے یہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے اور وہ بھی حضور کی اہم ترین حادث میں سے یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا جی یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی سینشل جو یہ گریٹفکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی ہیں یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں نہیں میرا جواب یہ نہیں ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا محروم رہا تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخر البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے جو پھر آگے اللہ نے دے دی مالا رات ولازل ال سمیت و ما خطرہ بشر اور قرآن مجھے تو حدیث ہے جو میں نے بتایا قرآن میں بھی ہے فلاں کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ان کو کوئی نہیں جانتا بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب اب آئیے حدیث کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ہیں. وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں وہ یا کہ یہ حدیث قدسی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے تو وہ قرآن تو نہیں ہے لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وہی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہوتی وہی جلی وہ ہے جو قرآن میں ہے ممکن نہیں ہے کہ وہی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا لیکن وہی خفی وحی خفی آپ کو اور مجھے بھی ہوتی ہے الہام سا ہو جاتا کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے نہیں کہاں سے آ گئی میں تو سوچ نہیں رہا تھا کبھی انسان جو ہے اس کے وہ سچا خواب دیکھتا ہے آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ جو کا تو واقعہ جو ہے ظہور پسیر ہو یہ بھی وہی ہے اور حضور نے فرمایا اروئی کا سادر خواب یا ارویہ سادر یہ نبوت کے چھیالیسویں یا ساٹھویں اجزاء میں سے ایک جز ہے خواب سچے سچے خواب اب ان کی توجہ ایس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وہی آتی ہے وہی خفی الہام کشف ہو جاتا وہ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے یہ بیداری میں ہو جاتا اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شہت اسی طرح تھی یا خواب سچا لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مچھی کو بھی ہم نے وحی کی حضرت موسا کی والدہ کو وہی کی گھبراؤ نہیں اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو دیل میں ہم ہیں وہاں پہ دوسرے لیکن وہ نبی تو نہیں تھی نبوت تو ہے ہی نہیں خواتین کے لیے ہے ہی تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وہی جلی بالکل محفوظ اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے اس میں جنات سے شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو جسے حدیث نفس کہتے ہیں ہمارا نفس بات کر رہا ہے جس کو کہ جو ہے ہو تو اسی خواب کو جانتا ہے نا اس کے نزدیک خواب کیا ہے نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ خوابوں میں بھی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب کی شکل میں یہ ہے در حقیقت جسے جس کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب ہے ایک جو خواب سچے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بہرحال تو یہ جو حدیث حدیث قدسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان, رب قال ان اللہ کا تمل حسنات وسیع دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں یہ کام نیکی کے ہیں یہ کام بدی کے ہیں اور ان کو ظاہر بھی کر دیا حدیث سب پڑ چکی الحلال ہو بائی انام ہو بلال بھی بالکل واضح ہے حرام بھی بالکل واضح ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے بنی کیا ہے اب اس کے بعد فرمایا فمن حمّا فلم یا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا اب یہ نہیں کیا اس نے عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت کر دی ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا ہو لیکن اس نے ارادہ کیا تھا اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے گی من ہما بے حسنت ہما اہتمام جسے بنا ہے نفس اس سے ہمت کا نفس بنا ہے کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے منہم حسن ایک نیکی کا اس نے ارادہ کیا فلم یا عمل ہا کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانے کی وجہ سے ایسے رکاوٹیں ہاں بھی نہیں کر سکتا فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا مال ہی گیا اب کیسے کرے گا تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامی کی بنا پر نہیں کر پایا یا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی وہ کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے دا اندرونی کی کی لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی قتم اللہ حسن کا اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی بہا فامل ہا اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا کہتا ان دہ پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس اشر حسن دس نے کیا جو حدیث پر قرآن کی آج پہلے پڑھی تھی اشروہ تو یا تو دس گنا سب یا سات سو گنا فن کسیرا یا اور بھی گنا درگنا درگنا یہ ہے اللہ کا معاملہ نیکی کا ارادہ بھی کیا عمل بھی کیا کم سے کم دس گنا پھر سات سو گنا پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چھو یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی تعلیم ہے ایک جو وہی جلی میں آئی ہے ایک وہی خفی میں آئی ہے حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وہی خفی پر مبنی یہ آج سورہ بقرہ کی ہے اور مسل النظیر فی سبیل اللہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کا مسل حب ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے گندم کا دانا یا کسی غور دانا چاول کا دانا چنے کا دانا اسے آپ نے زمین میں بو دیا اب اس آسنا جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں سات سٹے گندم کے لگے ہوئے یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے سات سٹے لگے ہوئے فی کلو سنگلا تو ہبا اور ہر سٹے کے اندر سوگانے تو کتنے ہو گئے سات سو وہی حساب جو سدیس میں آ رہا ہے قتم اللہ حسن الاسبر فن کم از کب دس نے کیا اور اس سے بھی بڑھ کر سات سو گنا تک اور اس کے بعد پھر یہ وہ اللہ فون منگے اور اللہ اور بھی دگنا کرنے کا جس کے لیے چاہے گا وہ یہاں پر آیا علاف ان کثیرت دس گنا سات سو سا گنا اور اس کے کئی مرتبہ اس کے اور دونے سے دگنا اور دوگنے سے چوگنا فرطلم یا عمل ہا اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا قتبا ان دہو ہنسا متن تو اللہ تعالی اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے اب یہاں میں نے ذرا غور کیا اس نے ارادہ کیا تھا بنی کا اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا چوری کے ارادے سے نکلا تھا ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے دھر لیا اب وہ تو چوری تو نہیں کر پایا اگر تو ایسا ہے تو پھر کی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے پدلا نہیں ملنا چاہیے وہ تو کرنے جا رہا تھا وہ تو خارجی معنی ہو گیا خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلیش کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیک کا درجہ جو ہے لکھ دیا لیکن دیکھیے ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں اللہ تعالی کا معاملہ منطق سے بہت اونچا ہے یہ بہت مرتبہ میں نے کیا خاص طور پر سورہ حجرات کی جو آیات بہت اہم ہے کالت آراب ومنہ لاکن کلو اسلم اللَّهَ, وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّن عمالِكُم اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غفر <رحیم> یہ بندو کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمانے ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگیز نہیں لائے ہو اس مغالطے میں نہ رہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اطاعت قبول کر لی ویو گیون اپن ہم جو مخالفت کر رہے تھے ہم کر دی اب مومن تو یہ نہ ہوئے نا بالکل لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں لمحہ جد خلان و فی قلوب ان تو اللہ رسول اللہ مومن وہ ہے نہیں مسلم انہیں مانا جا رہا ہے تو اس کا مطلب منافق ہے ہمیں منتق تو یہی کہے گی نا کہ مسلم تو ہے منافق مسلم ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا منافق کسی کو کہتے ہیں اور منافق کی کوئی نیتی قبول نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں فرمایا گیا وہ ان تو اللہ و رسول اللہ شاعر <شَيَعًا> یہاں منطق نہیں چلے گی اللہ کا فضل اللہ کا کرم اللہ کی رحمت چلے گی اگر تم اطاج کرتے رہو اس حال میں بھی کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کبھی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم تو منطق سے یہ چیز ماورہ ہو گئی اسی طریقے سے یہ احادیث کی روح سے اور کچھ قرآن مجید کے مقامات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا اب یہ کہ اگر تو وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ گیا یہ تو بات منطقی ہو گئی لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان جو اس کے دل سے نکل گیا تھا واپس آ جاتا ہے یہ بات منطق کے خلاف ہے ہاں توبہ کے بعد آ جانا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن محض گناہ کا جو ارتقاب ہے وہ کب ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایمان آ گیا یہ منطق کے خلاف ہے لیکن بنے بھی ہم یہ اللہ کا فضل ہے جیسے آج اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور مدھی کا معاملہ کچھ اور مدھی میں اس کے برابر سزا ملے گی نیکی میں دس گنا سات سو گنا اور اس سے بھی ہزارہ گنا ملے گی اب منتقل تو نہیں مانگتی اس کو بلکہ نیکی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نیکی اس نے کی ہے لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے ایک تھروایا گیا ہے یہ سورہ آراف میں رحمتی کل رشے میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت مت رحمتی اللہ غزہ یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے ہے منتقم بھی ہے لیکن غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اور غفوری شان بالا تر ہے اس کی سزا والی شان سے لیکن یہ کہ باہر وہ ہے بدلہ دینے والا ہے سزا دینے والا ہے آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کہ رامن جو لکھ رہے ہیں کیا کے لیے لکھ رہے ہیں اٹس ناٹ ایکسرسائز فیوٹیلیٹی یہ سب کچھ ہوگا حساب کتاب ہوگا جزا ملے گی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی کی رحمت خالی ہے وہ رحمت خدا بہا نہ بہانہ رحمت خدا تو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا اور ایک اور اس کا وہ لیا گیا بہا نہ جو بہا اس کی قیمت اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی نہ اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت اس لیے قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ, هو ارحم وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا سوچو تم کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ کی یہ مخلوق اللہ تو نہیں چاہتے پرانے مجید میں گایا بھی ہے ما یفر اللہ عذاب اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا و دوسروں کو عزیت دے کر خوش ہوتے ہیں معذر اللہ معذر اللہ اللہ ایسا نہیں اللہ <تصفح> تو رحمت خدا بندی بہانا بھی تو بہانا چاہتی کوئی نہ کوئی بات ہو بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بے سی فدم یا ملب حسنت کا عملہ اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں یہ بھی کہ وہ کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکا تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے کوئی بھی نیکی کو انداز کر لے اگر یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں لیکن تجزیہ کریں گے ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی اور اگر واقعی اس کے نیکی کا اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر خود ہی کچھ ضروری اس کے اندر جو کشاک تو رہتی ہے نا خیر و شرکی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے روح ہے ملکوتی اوپر کھینچتی ہے یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائڈ کا جس کا ذکر میں نے کیا خواب اسے پتا کیا خواب کسی چیز کا نام ہے وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ملکوتی خواب کا اسے پتا ہی نہیں سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتا ہی نہیں لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی ثہانت کا اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے تین درجے معین کیے اور میں حیران یہی تین درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ مارا حیوانی جبلتے اینیمل انسٹکس اس نفس مارا میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے کھاؤ جسم کی ضرورت ایک ہے کہ اس میں نزتیں ہوں اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہو تنوع ہو اسراف ہو نفس مارا تو چاہے گا یہ نفس ادھر ایک اس میں روحے ملکوتی ہے وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے جو مقصود ہے تصموف کا قرب صداون اس کے دو مرحلے دو مراتب ہیں جو قرآن حدیث نے بیان دیے جو حدیث پڑھیں گیا اچھا یہ ہے اوپر ملکوتی یہ ہے نیچے نفس امارہ بیچ میں ہے قلم قلب کہتی اسے وہ جو بدلتا رہے قلب کے کی مانی کیا ہے بدل جانا انقلاب کسے کہتے ہیں نظام بدل جائے بادشاہی نظام ختم جمہوری نظام آ گیا فرینچ ریولوشن سلمایہ داران نظام ختم اور کمیونزم آ گیا پالشکل ریولیوشن شہنشاہ ایران کی حکومت ختم مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی چینج انقلاب اور قرآن میں آتا کلّتے کوشش کرتے رہے آپ کا ارادہ یہ ہے وہ پڑھتے ہیں الٹتے ہیں تو در حقیقت یہ قلب جو ہے اور سب کو معلوم ہے یہ اس ایسا ہے جسم کا جس کے لیے ریسٹ ہے ہی نہیں دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے اسے نیڈ چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ تو چکی چلنی شروع ہو جائے گی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا اور خواب دکھانے شروع کر دے گا آپ کو تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی اور اکثر و بیشتر نفسانی خواب ہی ہوتے ہیں نفس مارک ہی ہوتے ہیں جن کا باہر جو ہے فرائیڈ ہے اب قلب یا تو بھنچ رہا ہے سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے موت تو آپ نے سمجھا اب فرائیڈ کیا کہتا ہے نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے ایڈ یا انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنگس ہیں جبل لیتے ہیں اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے ایگو ایگو خود اور جو اوپر روح ہے اس کو ابھی پہچان سکا یہ کسے کا نام ہے ہے صحیح اوپر کوئی اور چیز وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو لوگ کیا کہیں گے تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر وہ اس کے اوپر اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے قرآن نے جو بتایا جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے کہ ایک نفس سے ہمارا ہے ایک روح جو ہے اللہ کی نفق فیہ من روحی آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصویر کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وہ نفق فیہ من روحی اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے میں تو کہا کرتا ہوں نا ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے کہاں ہوتی جان کر آج بھی نہیں معلوم کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کو برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ تو یہ اصل میں جان ہے کہاں کس سے ہے دل سے وابستہ ہے دماغ سے وابستہ ہے کس چیز سے ہے اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے روح تو زندگی سے کہیں زیادہ لطیف ترش ہے لیکن زندگی تو حیوانی فینومنل ہے دس لائف دس از اینیمل لائف جیسے اور کتے میں ہے بلے میں ہے بیل میں ہے بکرے میں ہے سب جانے ہیں اور گھاس کے تنکے میں بھی ہے اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس میں بھی لائف ہے نباتاتی لائف اور بایولوجیکل جو ہے حیواناتی لائف لیکن روح کا تعلق جو ہے اتصال بے تقیف بے قیاس ہست رب الناس راب جان ناس ایک اتصال ہے لیکن اس اتصال کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے اور اسے کسی نوع کے اتصال پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا اتصال بے تکیف کیف سے کیسا کیسے اتصال کیسے ہے یہ انگلیاں متصل ہیں میں متصل ہے جیسے حضور نے فرمایا انما بوئش تو آنا وسا تو ہاتھ لینا دو انگلیاں آپ نے جوڑ دی میری بے ہوئی ہے میں قیامت اس طرح جڑے ہوئے میرے بعد قیامت ہے اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور رسول آئے گا وہیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضور کی بے ہے اتسال بے تکیف بے قیاس ہست رب اناس جَانِ ناس یہ اتصال ہے رب الناس جو لوگوں کا رب ہے اس کو اور انسانوں کی جان کے ساتھ یہ اتصال ہے یہاں جان سے مراد جان لائف نہیں ہے بایولوجیکل لائف نہیں ہے روح لیکن بدکسمتی سے ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہے ہم روح کو بھی کہہ بیٹھتے ہیں جان اور جان کو سمجھتے ہیں روح جان بالکل ردش ہے وہ کتے میں بھی ہے بلے میں بھی ہے جان کیا ہے کروڑا اللہ کی مخلوقات زمین میں ہے پانی میں ہے ہوا میں ہے فضا میں تیر رہے ہیں سب کچھ سب جاندار ہیں انسان کی کیا کیا تھی اس میں تو اس کے تکمیل کے بعد اس کے تصویر کے بعد اس میں نفق تفیے میں روحی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا اب یہ روح انسان کو اوپر کھینچتی ہے نفس سے نیچے کھینچتا ہے قلب بیچ میں ہے اگر نفس ہمارا غالب ہو گیا تو وہ قلب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ آئینے کے مانند ہے اب نفس کی ساری ظلمانیت جو ہے وہ قلب میں منعقد ہو جائے گی اور پورے وجود کے اندر تعلیم اور اگر روح کی طرف قلب کا رخ ہو گیا تو روح کی نورانیت منعقد ہو جائے گی قلب میں اور پورے وجود میں سات کر جائے گی تو فرمایا ان ہم بے سیت ان فلم یامل حسنت عامل اور جس شخص نے کسی بدی کا ارادہ کیا قصب کیا اور عمل بھی کر دیا کتب اللہ سید تو ایک ہی بدی کا اندراج ہوگا یہ وہ میں آپ کو تین آیتیں بتا چکا ہوں نیکی پر دس گنا سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بدی پر جتنی وہ ہے اس کے مطابق اسی کے مقدار کے اندر جو ہے اس سزا ملے گی یہ گویا کہ اس حدیث کی بھی ایک توجہ ہو گئی کہ سبق رحمتی علاقہ رحمتی وسیعت کو اللہ شعر سورا راف فرما تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لے نیکیوں کا ارادہ کرنے کا تو فیصلہ کریں اور سب سے بڑی نیکی بھی اور سب سے پہلی نیکی بھی یہ کان کھول کے سنی اللہ کے دین کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو فروغ کرنے کا ارادہ اور اس میں پھر جد و جہد بل فیل کرنا تم من دھن لگانا یہ سب سے اونچی یہ سب سے نیچے ہے اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو اللہ کو تمہارے نماز نماز اور روزے درکار نہیں یا تو میرے وفادار ہو تو تاغوت کے وفادار کیسے ہو گئے دو باتیں تو نہیں ہو سکتی تو بھائی یقر بھی تاغت وہی جو تاغوت سے کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان پہلے انکار ہے نفی ہے لا الہ الا اللہ کفر بھی اور ایمان بلّا تو گویا کہ اس کا ارادہ کر لینا کم سے کم یہ کم ترین نے کی ہے ارادہ تو کرے اور بلند ترین نیکی بھی یہ ہوگی کہ اس راہ میں وہ وقت بھی آ جائے کہ موقع آئے مدرہ آئے تو جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت سے سرخو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نیکی کا ارادہ اور خاص طور پر تاوت سے بغاوت اور اللہ کی حکومت اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہود کا ارادہ کرے اور پھر اس پر امن کار بند ہو تن بن لگائیں لگائے فصل اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد الوبارک وسلم تسلیمن کسی